مقدمہ انسانی زندگی کا بنیادی شرف یہ ہے کہ وہ ایک با مقصد زندگی ہو بے مقصد زندگی بسر کرنے والا انسان دراصل بے انسانیت کا انسان ہے مسلمان اس انسان کا نام ہے جو صرف با مقصد ہی نہیں بلکہ صحیح مقصد والی زندگی گزارتا ہے اس لیے ایک شخص اگر مسلمان ہے تو اس کا یہ سب سے بڑا اور سب سے مقدم فریضہ ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات سے بخوبی واقف ہو اسے ہمیشہ اپنی نظروں میں رکھے اور اپنی پوری عملی زندگی اسی مرکز کے گرد گھماتا رہے اس کتاب کی غرض وغیرہ اسی اہم ترین مسئلے کی طرف وابستگان اسلام کو پوری شدت سے متوجہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ غرض پوری ہو اور جو باتیں اس کتاب میں حق کے مطابق ہوں وہ دلوں میں جگہ پائیں اور اگر کچھ باتیں ایسی نہ ہوں تو ان کے اثر سے ہر مسلمان محفوظ رہے یہ کتاب اس سے پہلے دو بار شائع ہو چکی ہے مگر دونوں بار ایسے حالات میں شائع ہوئی کہ راقم الحروف کو مسودے پر نظر ثانی کرنے اور ترتیب و تدوین کرنے کا موقع نہ مل سکا اس لیے جب بھی وہ شائع ہوئی ناقص انداز ہی میں شائع ہوئی اب کی بار اللہ تعالی نے اس بات کا موقع عنایت فرمایا تو پچھلی اشاعتوں کے مقابلے میں بحمد اللہ اس بار کافی مختلف حالت میں شائع ہو رہی ہے زبان بھی قدر آسان کر دی گئی ہے بعض ضروری مباحث بھی بڑھا دیے گئے ہیں اور بعض غیر ضروری چیزیں حضرت بھی کر دی گئی ہیں نیز مباحث کی ترتیب بھی بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے امید ہے کہ اس طرح اس کی افادیت ضرور بڑھ گئی ہوگی صدر الدین 18 رجب تیرہ سو